مات ی نبی رضی اللہ تعالی انقال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یذلہم الله فی ذللہ یوم لا ظل الا ظله امام عادل شاش مِّن اللہ عمری قَوْلِي رَبِّ دن عِلْمًا اللہ رَبِّ دنیا عِلْمًا ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک ہے جتنا پہلے ان لوگوں کو ٹائم دیا گیا تھا اس سے زیادہ وقت کسی اور کو دیا نہیں گیا سب سے زیادہ مہلت ان لوگوں کو ملی ہے پروگرام کرانے کی. دس دن پہلے خبر دے دی گئی تھی تب ان لوگوں کے انتظام کا یہ حال ہے یہاں 35-35 لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے بیچارے پروگرام مانگنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کل دے دیجیے پرسوں دے دیجیے کہتے ہیں کہ جو چیز بلا مقصد اور بلا محنت کی مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی جمعے کے خطبے میں بولنے کا حکم نہیں ہے اور کوئی آدمی اگر بول رہا ہو تو اس کو خاموش کرنے کا بھی حق نہیں ہے اور اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے کوئی حساس قوم اس طریقے سے بے غیرت ہو جائے تو اس قوم کے लिए اب حیا اور بقا اور زندگی کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے نکل چکی ہے وہ روح آپ کو معلوم تھا کہ لائٹ کا کیا حال ہے آپ پہلے انتظام کر کے رکھتے مجھے حکملا ساڑھے بارہ بجے آپ کا خطبہ شروع ہو جائے گا ایک بج چکا ہے اب کتنی دیر آپ خطبہ سننا چاہتے ہیں میں جمعے کو اس کی افضل وقت سے ہٹانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اب ہم ایک گھنٹہ تقریر کریں آپ نماز کا پڑھیں گے اثر کے وقت میں انتظام ہے یا نہیں پھر غیر میں آک کے بولوں کیا کروں دس منٹ بول کے ختم کر دیتا ہوں جمعے گماز نماز ہے پھر آپ ذہن بنا کر آیا تھا اور جو موضوع سوچ کر آیا تھا اس کو میں چینج کر رہا ہوں فعم خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شمحط وک اللہ محدۃ بداح وک اللہ بداعۃ اللہ وَک اللہ ضلع الطن فنار اعظب اللہ سمیل علمطان الرجیم بسم اللہ وحماد الرحیم ولاسرسان لفی خسر الدین الذين و عامل الصالحات وواس و بالحق کی وت ب حمد و ثنا تعریف و توصیف کے برعی و بڑائی کے لائق ذات اللہ کی ہے اور وہی ذات اس کی حقیقی مستحق ہے اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی صلی اللہ وسلم و بارک علیہ قرآن کریم کی یہ صورت جو سورۂ آستر کہلاتی ہے یہ آپ کو قرآن کریم کے آخری پارے میں تیسویں پارے میں آپ کو ملے گی اس صورت کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کے مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے چھوٹے سے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں سائٹ کھڑے ہو گئے ان کو نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں کہ دائیں کھڑا ہونا چاہیے یا بائیں کھڑا ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بال پکڑ کر ایک روایت میں آتا کان پکڑ کر آپ نے ان کو اس طرف سے گھما کر اپنے دوسرے سائڈ میں کر دیا اور جب نماز پڑھا کر آپ نے سلام پھیرا تو اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے قرآن نازل تو کیا ہے میرے اوپر لیکن قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ عطا فرما عبداللہ ابن عباس کو یہ ایسی دعا دی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو کہ قرآن سے بڑا مفسر اب تک اور قیامت کی صبح تک ان سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا کیونکہ نبی اکرم نے قرآن کے علم کی اور قرآن کے فقہات اور سمجھ کی دعا صرف عبداللہ ابن عباس کے دی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا صرف یہی ایک سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہوتی اتار دی ہوتی تو انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی سورت کی شروعات لفظ آسر سے ہو آئیے ذرا اس کا سرسری ترجمہ دیکھتے, <سؤال> دیکھتے <سؤال> ولاسم <سؤال> زمانے کی قسم یہ <سؤال> ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے اور اس کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے قسم تو ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جن کے جھوٹا ہونے میں امکان ہو اور سامنے والا جس کو ہم اپنی بات سمجھا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر اعتبار نہ کرتا ہو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی بات کو با وزن بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا اللہ کی قسم میں آپ کا پیسہ دو چار روز میں ضرور پہنچا دوں گا آخر اللہ رب العالمین کو قسم کے کھانے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے اللہ قسم کیوں کھاتا ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے آپ کا پندرہ بیس منٹ کا پچیس منٹ کا آدھے گھنٹے کا یہ خطبہ اس کے لیے ناکافی ہے کسی دوسرے وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس اللہ رب العالمین نے یقین دلایا ہے کہ اگر تم کسی کی بات پر جو قسم کھا کر بتائی جائے اگر اس کی بات پر تم زیادہ اعتبار کرتے ہو تو میں بھی تم کو اس بات کا اعتبار دلاتا ہوں کہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہو کر رہے ہیں زمانے کی قسم ان نل انسان لفی خسر پوری کی پوری انسانیت خسارے کے اندر ہے نقصان نقصان کے اندر ہے انا بھی ہے اور انہ کی خبر پر لام بھی داخل ہے ان نل انسان لفی خسر اور ال انسان میں الف لام جنسیت کا ہے ساری انسانیت خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی طبقے اور کسی بھی گروہ سے ہو لفی خسر وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں اور جو لوگ خسارے میں نہیں ہے ان کو اللہ رب العالمین نے الگ کر دیا پہلے تو سب کو سمیٹ لیا کہ ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے نقصان میں ہے لیکن کون نقصان کے اندر نہیں ہے ان کو الگ کرنا یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی امام راضی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں بازار سے گزر رہا تھا ایک برف بیچنے والا اپنے برف کو بیچ رہا تھا اور جیسے جیسے اس کی برف گھلتی جا رہی تھی وہ اپنے برف کے قیمت میں کمی کرتا جا رہا تھا اس کو شام تک وہ برف بیچنا تھی اس لیے وہ اپنی قیمت میں کمی کرتا جا رہا تھا صبح جو قیمت تھی وہ دوپہر میں نہیں رہ گئی دوپہر میں جو قیمت تھی وہ شام کو عصر کے وقت میں نہیں رہ گئی عصر کے وقت جو قیمت تھی وہ مغرب کے وقت نہیں رہ گئی اور گھر آتے آتے اس کی قیمت بالکل ہی معمولی ہو گئی امام راجی فرماتے ہیں کہ میں نے یہیں سے اندازہ لگایا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی جس طرح برف دھیرے دھیرے پگھلتی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے ایسے ہی زمانہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے انسان کی زندگی بھی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی قدر و قیمت بھی گھٹتی چلی جا رہی ہے جس طریقے سے برف پگھل جاتا ہے اور اس کو کوئی بقا نہیں ہے وہ گھل جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی عمر بھی پوری طریقے سے کھل جائے گی اور انسان بھی بالکل بیکار ہو جائے گا بڑھاپے میں تو اللہ نے اس لیے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد فرمایا الزین ان الفی خسر میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو زمانہ ہمیشہ تمہارے سامنے نہیں رہے گا میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے بہت بڑے نقصان کے اندر ہے الزین لذین آ مگر وہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہے جو ایمان لائے اب ایمان کس چیز پر ہے پوری تشریف پڑھ لیجئے گا ایمان اللہ و ملاقت ہی وطبی و رسول و, و, و تم قدر خیر ہی اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان قیامت پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان ساری چیزوں پر ایمان اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کی ان پانچ 6 چیزوں میں شامل نہیں ہیں لیکن ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے مثلا غیب پر ایمان جو ایمان لائے واہل سوالحات اور نیک عمل کی واو یہاں پر تاخب کے لیے ایمان اور عمل سوالح دونوں ضروری ہیں ایمان ہے عمل سوالح نہیں تو بیکار اور اگر ہم عمل سوالح تو کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں تو بیکار یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں جس طریقے سے سورج کی ضرورت ہے ہمیں چاند کی بھی ضرورت ہے جس طریقے سے نسل کو بڑھانے کے لیے ایک مرد کو عورت کی اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ایمان کو عمل سوالح کی اور عمل سوالح کو ایمان کی ضرورت ہے ہم مومن تو ہیں ہم با ایمان تو ہیں ہم نے کلما تو پڑھا ہے لیکن آزان کی آواز آتی ہے ہم ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں آزان کی آواز السلا تو خیر ہم نے یہ کلمہ بھی سنا لیکن اس کے باوجود کمبل یا لحاف پھوڑ کر ہم سو رہے ہیں ہمارا ایمانیاں کوئی کام کا نہیں ہے چلو ہم نے عملے سوالے کیا لیکن ایمان نہیں یہ کام تو انڈیا میں غیر مسلم بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں آج غیر مسلموں نے ایک تنظیم بنائی ہے ہم غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام اپنے پاس سے کریں گے چند نوجوان ہندوؤں کے اکٹھا ہوئے ان کے پاس غریب لڑکیوں کی لسٹ پیش کر دی جاتی ہے اور وہ لوگ آپس میں کلیکشن کر کے چندہ کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کر دیتے ہیں مئی اور جون کی के چل چلاتی ہوئی گرمی کے اندر وہ برف کا پانی ٹھنڈا ٹرین کے اندر खड़े پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ گاڑی رکے گی ہم مسافروں کو فری میں ٹھنڈا پانی بھر بھر کے دیں گے آج عمل سوالے تو وہ بھی کر رہے ہیں نیک عمل تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ ان وہ ایمان کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں وہ اہل ایمان نہیں ہے اس لیے یہ کام ان کا بیکار کوئی سواب ان کو نہیں ملے گا ایمان بھی ضروری ہے اور عمل سوالے بھی ضروری ہے اور ایمان اور عمل سوالے جب ہم کریں گے ایمان لانے کے بعد جب عمل سوالے کریں گے تو اس حدیث پر عمل کرو سلا سلا اے لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے او لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور وہ, مہنگا چیز وہ مہنگی چیز کیا ہے وہ جنت ہے, جنت اللہ اللہ الجنہ وہ مہنگی چیز جنت ہے جو تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی دوسری جگہ اللہ نے کہا اے لوگ خریدو گے میری جنت کو کون ہے جو اس کی قیمت دے سکتا ہے میری جنت کی ہاں میں اس کی ایک قیمت لگاتا ہوں میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا تمہارے ہاتھ تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بدلے میں, تو میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو یعنی جہاد کرو اور میری راہ میں مالی تعاون کرو پس ہم نے اپنی جنت کو جہاد اور مال کے عوض میں ہم نے بیچ دیا ہے ہم نے اس کو تم تمہیں دے دیا ہے کون خریدے گا اس کے بدلے میں میری جنت کو اور جان کا نذرانہ کتنا مہنگا ہے کون آدمی اپنے تین تین چار چاروں خوبصورت بیوی بی کو چھوڑ کے مرنا چاہتا ہے ارے وہ اور تھے اللہ والے آج شادی ہوئی آج ان کا نکاح ہوا آج ہی گھر میں خوبصورت بیوی بی آئی رات میں اپنی بیوی بی سے ہم بستر ہوئے پہلی رات میں شباف کی رات بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے بیوی بی سے ہم بستری سے فارغ ہوتے ہیں کہ جنگ کا نبکارا بچ جاتا ہے اس آواز کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے حضرت حنزلہ کہتے ہو میری بی بی اس آواز کے بعد اب مجھے ایک لمحہ بھی تیرے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں اپنا گھوڑا سنبھالا جین لی تلوار ہاتھ میں پکڑی بچاؤ کے لیے ڈال لیا اور اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا بیوی بی چیخ کر کہتی ہے او میرے پیارے شوہر میرے سرتاج میں آپ کو جنگ میں جانے کے لیے روک نہیں رہی ہوں آپ جنگ میں جائیے لیکن ایک گزارش کرتی ہوں کا کیا کبھی تم مجھ سے ملے ہو یہ پہلی رات تھی تم نے مجھ سے جمع کیا ہے کم سے کم میدان جنگ میں جا رہے ہو تو غسل جنابت تو کر لو کم سے کم پاک صاف ہو کر تو میدان جنگ میں جاؤ کیونکہ میدان جنگ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں سے واپس آنا ممکن بھی ہو سکتا اور ناممکن بھی کیا تم اپنے رب سے اس حال میں ملو گے کہا بیوی بی سنا نہیں اس آواز کے بعد ایک لمحہ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے میں نہؤں گا غسل کروں گا ٹائم لگے گا بغیر غسل کے نکل جاتے ہیں اور میدان جنگ میں لڑتے ہیں ہاں نکلنے سے پہلے کہتے ہیں او میری پیاری بیوی بی اگر میدان جنگ میں میری شہادت ہو جائے اور تیرے کانوں تک شہادت کی خبر مل جائے تو آئے میری پیاری بیوی بی تو گزار کر دوسرا نکاح کر لینا میری پوری اجازت ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں میدان جہاد میں بہت اچھی طریقے سے لڑنے کی توفیق دے اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارے دل میں اگر شہادت کی تمنا ہو تو اس تمنا کو پورا فرمائے کون سی دعائیں دیتی تھی نئی نویلی دلہن جانتی ہیں کہ شہید ہو گیا تو میرا کیا بنے گا میدان جنگ میں ہنزلہ گئے ایسا لڑے ایسا لڑے کہ کئی کافروں کو نے کیا کے کے بعد ایک تیر حضرت کے سینے میں بھی لگتا ہے اور حضرت حنزلہ شہید ہو جاتے ہیں نبی اکرم فرماتے ہیں وہ لوگوں اپنے بھائی کے کفنانے دفنانے کی تیاری کرو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے چلو قبر کھو دو شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے شہید کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے چلو اس کو اسی حال میں دبن کر دو اس لیے کہ قیامت کے دن شہید اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اور اللہ اس کے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتو میرے بندے نے تو میری راہ میں اپنی گردن کٹا دی میری راہ میں تو خون بہا دیا اس سے کس چیز کا حساب لو اس نے تو میری راہ میں اپنی زندگی ختم کر دی اے فرشتو جاؤ میں نے اپنے شہید بندے کو بغیر حساب وہ کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاؤ اس کے لیے قبر کھو دو قبر کھو دی گئی حنزلہ کی بیوی بی آتی ہے اللہ کے نبی میرے پیارے شوہر کو غسل دے دیجئے دی دی فرمایا ہونزلہ کی بیوی بی کیا تو جانتی نہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اللہ مسئلہ مجھے معلوم ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا میں جانتی ہوں لیکن میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں جو میدان جنگ کے اندر سے جو عام مردوں کو دیا جاتا ہے میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ آج ہم تلا کی شادی ہوئی اور انہوں نے شب وفاف میرے ساتھ گزاری اے اللہ کے نبی وہ بغیر غسل کے میدان جنگ میں آ گئے اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل جنابت دے دیجئے انہوں نے میرے ساتھ جمع کیا تھا میرے ساتھ ہم بستری کی تھی اللہ کے نبی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو غسل دوں یا نہ دوں جبرائیل امین کا انتظار کرنے لگے کہ کی جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے اچانک نبی اکرم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے حنزلہ کی بیوی بی کہتی اللہ کے کی نبی کیا, کیا سوچ رہے ہیں آپ میرے شوہر کے بارے میں میری اجازت غسل دیجیے فرمایا او ہنزلا کی بیوی بی آج ہنزلہ میرے غسل کا محتاج نہیں ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے اور وہ تیرے شوہر کو غسل دے رہے کیا؟ ہاں آج کے بعد ہنزلہ میرا غسل دیا ہوا نہیں غسیل الملائکہ ہے ملائکہ کا احمد کے اندر حدیث میں تھوڑا سا ذوف کمزوری ہے لیکن اس لائق نہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے موضوع من غلط نہیں ہے حدیث حسن درجے کی ہے یعنی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے ملائکہ جمع ہے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث سے ستر ہزار فرشتے تیرے شوہر کو غسل دے رہے اللہ کے نبی پھر کا جنازے کی نماز تو نہیں پڑھی جائے گی لیکن تیرے شوہر کے لیے ستر ہزار فرشتوں نے دعائے مفرت فرمائی ہے حنظلہ کو اس حال میں دفن کر دیا گیا ہم نے اپنی جنت کو تمہارے جانوں اور تمہاری مالوں کے بدلے میں ہم نے بیچ دیا اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو بنا کر تیار کیا تو فرشتے جبریل سے کہا جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کا دیدار کر کے آؤ گی جنت کیسی ہے جبریل جاتے ہیں جنت کا دیدار کرتے ہیں اور جنت کا دیدار کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیری جنت اتنی خوبصورت ہے اتنی حسین و جمیل ہے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل ہے اگر دنیا میں کسی سے تیری جنت کا نام لے لیا جائے تو کبھی بھی وہ انسان جنت میں جائے بغیر جنت ایسا نہیں ہے کوئی کہ وہ جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے اللہ بڑی بڑی حسین و جم ہے تیری جنت اللہ نے اب فرشتوں سے کہا آئے فرشتوں جاؤ ذرا میری جنت کو دوبارہ معائنہ کر کے آئے فرشتوں جاؤ اور میری جنت کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر لو فرشتوں نے جنت کو پریشانی اور مصیبتوں سے گھیر لیا اب اللہ نے کہا جبرائیل چاؤ دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر آؤ جبرائیل دوبارہ جاتے مایوس ہو کر آتی کہا میری جنت کو دیکھ کر آ گئے ہو دوبارہ ہاں کیسا پایا کا اللہ جنت تو بڑی حسین ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن اتنی پریشانی اور اتنی تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے ڈر لگتا ہے شاید کوئی بھی تیرا بندہ اتنی پریشانیاں دنیا میں برداشت نہ کر سکے اتنی مصیبتیں برداشت نہ کر سکے کہیں تیری جنت جنتیوں سے خالی نہ ہو جائے اللہ نے کہا فرش میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو آئی جبرائیل اب میری جہنم ديكھ كر جہنم کو دیکھ کر آئے جبرحیل کہا اللہ تیری جہنم اتنی بری ہے اتنی بری ہے کہ جہنم میں جانے کی کوئی بھی تمنا نہ کرے گا جہنم خالی رہے گی فرشت ہو جاؤ ذرا میری جہنم کو ایسو ایشو آرام آسائشوں سے گھیر لو جبریل جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ میری جہنم کو دیکھ کر آؤ جہنم دیکھ کر آئے اللہ تیری جہنم ہے تو بہت بری جگہ لیکن جہنم ہے تو بری جگہ لیکن اتنے ایسو ایشو آرام سے گھیر دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف اٹھانا گوارا نہ کرے گا ایشو آرام ہی کرے گا مجھے ڈر لگتا کہیں تیری جہنم جہنم سے ہاؤس فل نہ ہو جائے اب اللہ کے نبی اپنا نقشہ بیان کرتے ہیں جنت کیسی تکلیفوں سے گھیر دی گئی ذرا تصور کیجیے سخت سردیاں ہیں لہٰذا کمبل اوڑ کے سو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کمبل سے منہ ہٹاتا ہے سردی کے وجہ سے اس کے ہوٹ ہوں سے ٹکرانے لگتے ہیں دانت لڑکڑانے لگتے ہیں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اتنے میں کے آزان کی آواز آتی ہے جس نیند میں تو سو رہا ہے نماز اس نیند سے بہتر ہے کمبل ہٹاتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے کلا کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے چہرہ دھلتا ہے ہاتھ دلتا ہے کا سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی گرم شال ہے کسی کے پاس نہیں ہے موٹا سا کپڑا پہنتا ہے جا رہا ہے سردی کی وجہ سے وہ پریشانے ہے پھر بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے کپ کپ آتے ہوئے دھر دھر آتے ہوئے اور مسجد میں آتا ہے دو رکعت سنت ادا کرتا ہے اور دو رکعت فرض کے لیے نیت باندھ لیتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے اس آدمی نے اپنے اوپر سے کمبل کو ہٹایا اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اس نے میری رضا کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ پیدل مسجد کی طرف گیا بس اتنی ہی تکلیفوں سے اور ایسی پریشانیوں سے اللہ نے کہ فرشتوں نے جنت کو گھیر لیا ہے جب تک تم یہ تکلیف میں برداشت نہ کرو گے تمہیں جنت نہ ملے گی کیا سمجھتے ہو جنت کسی کے پاپ کا گھر ہے دنیا میں جو چاہو کرو اور جنت میں مل جائے گی آپ اپنے دنیاوی ماحول پر غور کر کے دیکھ لو صبح سویرے کون چاہتا ہے کہ میں اپنے لگتے جگر کو اٹھاؤں सुबह सात बजे का स्कूल है कौन चाहे ताकि मैं अपने बेटे को जगाऊं। छोटा सा बच्चा है छह सात साल का लेकिन आप उठा रहे हैं आप उसको जगा रहे हैं मां उसका मुंह धुलाती है हाथ धुलाती है मां उसको ड्रेस चेंज कराती है हा हा آپ بھی اڑ رہے ہیں اور اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے حالانکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگے آپ چاہتے ہیں لحاف میں سوتا رہے نظروں کے سامنے ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے ابھی آرام دے دیا تو میرے بیٹے کا مستقبل خراب ہو جائے گا آپ اپنے بچے کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا یہ پریشانیاں برداشت کرانے کے بعد آپ کا بچہ کچھ اونچی پوسٹ پر فائز ہوتا ہے سروس کرتا ہے پھر باپ کو وہ دو روٹی کمانے کے لائق اور کھلانے کے لائق بنتا ہے پھر اتنی بڑی جنت اور ایسی بھری جنت جہاں ایک درخت کے سائے کی لمبائی اور چوڑائی کئی عالم ہوگا کہ ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے پر بیٹھے اور اس درخت کے دوسرے سائے پہ جانا چاہے تو اس کو اس سائے سے لے کر اسی درخت کے دوسرے سائے تک جانے میں سو سال کا عرصہ لگ جائے گا ایسی آرام کی جنت آپ کو نیند خواب خرگوش میں مست ہو کر سونے سے کیسے مل سکتی ہے بغیر تکلیفوں کے کیسے مل سکتی ہے اتنی بڑی جنت اور اتنی آرام کی جنت آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے گی اور جبکہ بڑی بڑی قربانیاں دی بڑی بڑی پریشانیاں پریشانیوں کا اور سامنا کیا ہے ہمیں یہ جنت بڑی آسانی سے مل جائے ذرا سوچو تو صحیح ہم نے ابھی ان صحابہ کے مد مقابل کیا ہی کیا ہے ہم نے ہم تو ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کے برابر نہیں پرسوں ہی ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا مولی صاحب ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اتنے روزے رکھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اللہ مجھے سنتا ہی نہیں ابھی تک اسی حال میں ہم غریبی میں گزار رہے ہیں آخر اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے ہماری سوچ اور ہماری فکریں بدل گئی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید نماز پڑھیں گے تو دولت ملے گی نماز پڑھیں گے تو رزق ملے گا نماز پڑھیں گے تو ہمارے پاس مال و دولت کے اسباب ہو جائیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے ایک کافر ایمان لایا اور کافر ایمان لاتا تو صحابی بن جاتا اگر اس نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لایا صحابی بن گئے اب ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھی روزے رکھے ان کے پاس مال و دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا دن طرف کی ہوتی جا رہی ہے وہ اپنے گھر کے میں بیٹھ کر رونے لگے جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی جب سے ہوں میری دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ڈر لگتا ہے کہیں حصہ تو نہیں تعالی مجھے میری عبادتوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے رہا اور آخرت سے مجھے محروم کر رہا ہوں ہماری سوچیں بدل گئیں ہماری فکریں بدل گئیں ان کی فکریں کیا ہوا کرتی تھی اور ہماری فکریں کیا ہو رہی ہیں ہماری فکریں کیا ہو رہی ہیں فکر و عمل پہلے یہ چیز جب فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے آپ علامہ اقبال کے اشعار پڑھ سکتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی فکریں ختم ہو گئیں ہم بہت آسان بات یہ سمجھ لیے کہ ہماری عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں یہ فیشن ہے ہماری لڑکیاں ہاتھ آستینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹنگ کر رہی ہیں یہ بہت یہ فیشن ہے ہم نہیں روک سکتے ہمیں فرصت نہیں ہے ہم اپنی بیٹیوں کا لڑکیوں کا بیوی بی کا سامان بازار سے نہیں لا سکتے یہ تو فیشن ہے کر رہی کرنے دو لیکن وہ فکر اٹھاؤ مرت بل مجلسا آنیا زانیا جانیا تین بار اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت کوئی بھی خوشبودار چیز لگا کر مردوں کے بیچ سے گزر جائے مردوں کے راستے سے گزر جائے سڑک سے گزر جائے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے, وہ ایسی, ہے, وہ ایسی, ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے پھر خود فرمایا کہیں لوگ ایسی ایسی کا غلط مطلب نہ نکالیں آپ نے خود ہی اس کی تشریح کر دی طوائف ہے وہ طوائف ہے وہ طوائف ہے فکر پہلے بدلو نہیں تو اس طریقے سے تقریر کرنا شروع کر دے کہ مولوی بھی بے چارا ممبر پہ کھڑا ہو کر مروب ہے مسجد کا متولی سود خاتم سود کے خلاف نہیں بول سکتے نکال دے گا وہ مجھے یہ بھی شرک ہے صرف قبروں پہ سر جھکانا شرک نہیں ہے متولی کے ڈر سے سود کے خلاف نہ بولا جائے یہ بھی شرک ہے اس لیے کہ اس مولوی نے اس متولی کو رزاق سمجھ لیا ہے کہ روزی روٹی یہ دے رہا ہے اس کی دی ہوئی تنخواہ سے مجھے بال بچوں کے گھر کا خرچہ نکل رہا ہے میرا یہ بھی رزاق اس کو سمجھ رہا ہے جب رزاق وہ ہے اپنی فکریں بدلو پہلے نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی اقبال کیا چیز کیا شعر کہہ گئے دیکھ لو آج شادیوں میں ہمارا حال کیا ہے اہل حدیث ہیں ہم دوسروں کو نہیں کہہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہیں پوچھو کون سا اہل حدیث ہے جس کے ہاں بارات نہ آتی ہو مسجدوں میں نکاح ہوتا ہو ہے حدیث ہے جوہر کی نماز پڑھنے کے بعد صاحب یہ فلاں جگہ اس کا رشتہ ہونے والا امام صاحب اٹھئے اور اس کا نکاح پڑھا دیجئے شام کو دو عورتیں گھر سے جائیں اور اس کی بدا کرا کے لائیں ہے ایسا کوئی نکاح ہم اہل حدیث ہیں مول صاحب سیرت پہ بولنا مولوی صاحب اللہ کے رسول کی اطاعت پر تقیر کرنا مولوی صاحب آج ایسی تقیر کرنا کہ ہمارے بغل میں فلا فلا لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ فرق پڑے ہم چاہے جو کرتے رہیں ہمارے یہاں باراتے رات میں تین اور چار بجے آئیں مولوی صاحب بھی بےچارے ایسے مجبور ہیں ماحول کو دیکھ کے ان کو چار بجے نکاح پڑھانے جانا پڑے گا ہم کہتے ہیں کہ صرف کراچی کے علماء ہی متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ہم نہیں جائیں گے رات میں چارجی نکاح پڑھانے کے لیے دیکھیے لوگ کتنی جلدی کنورٹ ہوتے ہیں قوم کو بگاڑنے میں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہے کچھ ہمارا بھی رول ہے سارے علماء ایک طرف ہو جائیں جہاں جہیز دکھا کر دیا جائے گا لمبا چوڑا ہم نہیں جائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے اور نہیں جائیں گے ایسی شادیوں میں پھر دیکھو بغیر عالموں کے کون نکاح کرتا ہے جس شادیوں میں اور جس نکاح میں علما نہ جائیں تو لوگ یہ سمجھیں گے خیر و برکتی نہیں رہی ہے لوگ اپنے قانون کو بدلنے کی کوشش کریں گے اپنے حصول بدلنے کی کوشش کریں گے لیکن مولوی کو معلوم ہے کہ ایک ہزار روپیہ پانچ سو مجھے بھی ملے گا میں کیوں نہ جاؤں حالات اس طریقے کے ہم نے پیدا کر دیے کہ مولوی مروب ہے بےچارا شادیوں کے کھانے دو دو تین, تین نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی اقبال کیا کہہ گئے نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی فق ایمان فقط ایمان جاتا ہے مذاہب باقی مذاہب باقی رہتے فقط ایمان جاتا ہے مذاہب باقی رہتے مذاہب باقی رہتے ہیں فقط ایمان <Ashe Emmen> جاتا میں نے الٹا پڑھ دیا ہے نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی مذاہب باقی رہتے ہیں فقط ایمان جاتے صرف ایمان تو برباد ہوا ہے مذہب تو ہمارا اسلام ہی ہے کیا نام ہے محمد جرجیز کیا نام ہے محمد اظہر مذہب میرا باقی ہے ایمان کا جنازہ نکلا ہے بس. نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ اجینا دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان بھی اور عمل سوال بھی گرمی کی چلچل آتی ہوئی تھوپ ہے سورج ہمارے سر پہ کھڑا ہے ہم کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لیٹے ہوئے ہیں. اتنے میں سہر کی آزان کی آواز آتی ہے اٹھو سر پہ کپڑا باندھو تھوپ سے بچنے کے لیے جو جتن کرنا چاہو کرو لیکن جانا تو میں مسجد میں پڑے گا اب آدمی وضو بناتا ہے سر پہ کپڑا باندھتا ہے چل چلاتی ہوئی دھوپ میں کولر کی قربانی دیتا ہے یار کنڈیشن کی قربانی دیتا ہے پنکھے کی قربانی دیتا ہے اور چل دیتا ہے مسجد کی طرف بس یہ جب تک تکلیف برداشت نہ کرو گے اللہ تبارک بتا جنت بھی نہیں دے گا جنت کو تمام سے لیا ہے. سوال امل ہاں امام بخ... بخاری رحمت اللہ اپی مشہور مایا ناس کتاب العدب المفرت بہت مشہور کتاب ہے امام بخاری کی اس میں خدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو قزائے حاجت کی ضرورت پڑی لیٹرین کی ضرورت پڑی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے ابھی وہ بیٹھے ہی تھے بیت الخلاء سے فارغ نہیں ہوئے ابھی وہ کزائے حاجت کے لیے بیٹھ ہی رہے تھے کہ باہر نکل آئے بیٹھے نہیں اندر گئے باہر نکل آئے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے تکیے کے نیچے سے انہوں نے کچھ نکالا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر وہ اندر باہر آئے لوگوں نے پوچھا ابو بکر صدیق کیا, ہوا؟ کیا پیٹ خراب ہے دست لگے ہوئے ہیں. جو لاب ہو گئی ہے, کیا ہوا میں کدائے حاجت کے لیے اندر گیا میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آ گیا کہ میرے تکیے کے نیچے سونے کی ایک ڈلی پڑی है सोने की एक डली पड़ी ہوئی है میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں اس کو میں لٹا دوں پھر میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جب وہ میرے پاس سے چلی گئی اس کے بعد میں کزائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا لوگوں نے کہا یہ کام تو تم کزائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے ارے گئے تھے تو لیڈرین کر لیتے قزائے حاجت سے فارغ ہوتے اور لوٹ کر آتے اور اس کے بعد میں آپ اس کے بعد آپ تقسیم کر دیتے غریبوں میں وہ ڈلی بانٹ دیتے کہنے لگے اس میں دو خطرے مجھے لاہک ہوئے پہلا تو یہ کہ پتہ نہیں میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اس ڈلی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال اس سے پہلے ہو جائے کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں ہے اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ اتنی دیر میں ہو سکتا تھا کہ شیطان میرے ارادے کی باغ ڈور کو موڑ دیتا اور میں باہر نکلتا اور شاید میرے اس ڈلی کو تقسیم کرنے کا غریبوں میں بانٹنے کا ارادہ میرا نہ ہوتا اور شیطان میری با... ارادے کی میرے دل کی باغ ڈور کو کہیں موڑ نہ دیتا کیونکہ شیطان ہر انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے کہیں وہ میرے دل میں بس وسا پیدا کر کے کہیں مجھے خرچ کرنے سے روک نہ دیتا یہ تھا عملے یہ سالحیت آج ہمارے اندر ہے کہتے ہیں چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بولا جاتا ہے مکھی چوس کچھ لوگ ہوں گے مسل ایسے مشہور نہیں ہوتی ہے جو شوربے میں گر جائے مکھی تو اس کو بھی چوس کے پھینکتے ہوں گے ایک شخص تھا بےچارا وہ بھیک مانگتا تھا تو ایک امیر آدمی نے اس سے کہا کمی بھیک ہی مانگتا رہے گا نماز کیوں نہیں پڑتا کہا تیرے پاس اتنی گائے ہیں ایک گائے مجھے دے دے اچھا میں ایک گائے تجھے دے دوں گا لیکن شرط ہے کہ چالیس دن تک میری مسجد میں نماز پڑھے گا ٹھیک ہے اس فقیر نے مانگنے والے نے چالیس دن تک اسی کی مسجد میں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی اور اکتالیس دن پہنچا دیکھو تمہارے کہنے کے مطابق میں نے نماز پڑھ لی ہے اور تم نے پانچوں وقت کی نماز میں مجھے یہاں دیکھا ہے اب بتائیے میں نے آپ کی شرط پوری کر دی آپ مجھے گائے دے دیجیے وہ امیر بڑا مکھی چوستا کیا کہتا ہے ارے میں نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ میں تجھے گائے دے دوں گا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ چالیس دن کی عبادت کے بعد تیری عادت بن جائے گی اور تو پانچ وقت کا نمازی ہوگا چل میں گائے تھوڑی دوں گا اس نے کہا اچھا مجھے معلوم تھا تیری عادت اسی لیے تو میں نے اب تک بغیر وضو کے نمازیں پڑھی یعنی وہ اس کا بھی باپ نکلا آج لٹھیرے بھی کم نہیں ہیں اور امیر جن کی چھاتیاں پھڑتی ہیں میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے کہ کیا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سے کوئی نے مانگا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے حضرت حسن کو بھیجا جاؤ ذرا گھر جاؤ اور کچھ ملے تو لے کے آؤ حضرت حضرت علی سے کہا حسن نے فاطمہ کہاں کہ صرف چھ درم ہے کا اسی کو لے کے آؤ 6 در ہم تقسیم کر دیے حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ شام کا گزر بسر کیسے چلے گا کا اللہ مال چھ در ہم تقسیم کرنے میں یہودی آیا اونٹ رہا تھا حضرت علی نے حضرت درہم میں, میں, میں ابھی نہیں دوں گا جب میں اس اونٹ کو بیچ دوں گا تب میں تجھے پیسہ دوں گا اس کے لیے دو تین چار روز کا وقت انہوں نے مانگا وہی دن تھا ایک سو چالیس گرم کا اونٹ خریدا تھا وہ چلا گیا ٹھیک ہے جب آپ بیچ دیں یا کچھ بھی کریں مجھے دو چار روز میں پیسہ مل جائے گا اسی دن حضرت علی کا وہ اونٹ دو سو درم میں بک گیا حضرت علی اسی دن اس یہودی کے گھر گئے دو سو درم میں بیچا تھا ایک سو چالیس درم لے کر واپس آئے اور فاطمہ کے پاس رکھ دیے لو فاطمہ نے کہا چھ درم لے کے گئے اور یہ ساٹھ درم تم کہاں سے لائے کہا فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو کر مجھ پر شک کر رہی ہو کیا اللہ نے ایک کا دس گنا دینے کا وعدہ نہ کیا میں نے اللہ کی راہ میں ساٹھ درم سے نواز دیا یہ تو دنیا میں بدلہ ہے اور آخرت کا بدلہ وہ میرے, میرے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے اللہ چاہے گا تو دے گا اور اللہ چاہے گا تو مجھے محروم کر دے گا لیکن مجھے اس سے نیک امیدیں ہیں اس طریقے کے جذبے آج ہمارے اندر پیدا نہیں ہے حضرت عثمان گنی نے اللہ کے نبی کے موقع پر میں سو اوٹ دیتا ہوں اور بولتے گئے لیکن ہر بار میں میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے اور سات و مرتبہ میں سور دیتا ہوں اللہ کے نبی نے دیکھا سات سو اونٹ ہو گئے اور سات سو عثمان نے دیے فرمایا آئے لوگو میں نے بار بار پکارا لیکن عثمان ہی سبقت لے گیا ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا کہ عثمان نے آج اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ سارے صحابہ کی موجودگی میں میں عثمان کو بشارت دیتا ہوں کہ ماں ذرہ عثمان ماں ذرہ عثمان ماں ذرہ عثمان ماں ملا بادل یوم آج کے بعد میرا عثمان اگر ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ اندر پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے ایک بات سن لیجی دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے دولت کو جائز طریقے سے کما کر جائز مقام پہ خرچ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے ہوں گے وہ علماء اور مولوی جو کہتے ہوں گے ممبروں پہ کڑے ہو گے کہ نبی اکرم بہت غریب تھے مسکیری میں آپ نے زندگی گزاری اور آپ کے پاس صبح کھانے کو تھا تو شام کو نہیں پیٹ پہ پتھر باندھے اس واقعے کو غریبی سے مت جوڑو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اتنے امیر تھے اتنے امیر تھے اتنے امیر تھے, اتنے امیر تھے کہ دنیا نے محمد رسول اللہ سے بڑا امیر کوئی پیدا ہی نہیں کیا دولت میں امیر تھے بہت سے لوگ علم میں امیر ہوتے ہیں کوئی عمل میں امیر ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دولت میں بھی امیر اچھا بتائیے آپ نے پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی خدیجہ کون تھی عرب کی سب سے رئیس عورت سب سے دولت مند عورت تھی جس کے دو شوہر انتقال کر چکے تھے خدیجہ نے کہا میں شادی نہیں کروں گی میں اپنا بزنس اور اپنی تجارت بڑھاؤں گی لیکن نبی اکرم کی ایمانداری دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور خود نکاح کا پیغام بھیج دیا اللہ کے رسول نے اپنے چچا بو طالب سے مشورہ کر کے حضرت خدیجہ سے نکاح کر دیا ہماری بہنیں موجود ہوں تو سنیں خدیجہ نے جس کے دو شوہر انتقال کر چکے تھے رسول کی ایمانداری دیکھی تھی رسول کی امانداری دیکھی تھی تب پیغام نکاح دیا تم کیا دیکھ رہی ہو لڑکوں کے اندر اور کون سی اسٹائلیں دیکھ کر تم پیغام نکاح دیتی ہو اور موبائلوں سے بات کرتی ہو تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر جھانکو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا تمہیں نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اب یہ بتائیے کہ خدیجہ کی جو دولت تھی حضرت خدیجہ نے وہ دولت جناب محمد رسول اللہ کے قدموں پہ ڈال دی کیا نبی اکرم سے زیادہ کوئی امیر ہوا شادی کے بعد خدیجہ کی ساری دولت نبی کی دولت ہو گئی اپنا غلام نبی کو دے دیا کیا نبی سے زیادہ کوئی امیر ہے نہیں لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود نبی اکرم نے اپنی ذات اور اپنے نفس پر اس کو خرچ نہیں کیا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا دولت ہے لیکن اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا باہر ان سے مال آیا صحابہ مسجدوں میں پہلے سے بھر گئے آج جزیہ وصولو کے آیا ہے مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا انصاریوں نے مسجد بھر دی فجر کی نماز سے پہلے سارے کے سارے لوگ مسجد میں آ گئے نماز فجر پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی آگے بڑے صحابہ کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آپ کے چہرے پہ پہلے مسکراہٹ آ گئی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا آج اتنی بڑی تعداد میں شاید تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے سن لیا کہ ابو عبید الجرا بحرین سے مال لے کر آئے ہیں اور آج تمہیں ملے گا کہا اللہ کے رسول ہمیں معلوم تھا اور اسی لیے آج ہم جلدی جلدی نماز کے لیے چلے آئے کہ آج مجھے بھی میرا حصہ ملے گا اللہ کے نبی فرماتے خوش ہو جاؤ تمہیں ضرور کوئی حصہ جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں ملے گا اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے فرمایا میں تمہارے اپنے انتقال کے بعد میں شرک اور بداتوں سے اتنا زیادہ خائف نہیں ہوں تمہارے اوپر میں اپنے انتقال کے بعد سب سے زیادہ تمہارے اوپر اس خوف سے ڈرتا ہوں اس چیز سے خواتا ہوں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہیں تمہارے اوپر دنیا کشادہ نہ کر دی جائے اور مال و دولت کی طلب کہیں تم کو دین سے غافل نہ کر دے